وشر العمور محدث وک اللہ محدث بدہ وک اللہ بدعتم غلال فنار الوافی بماف صحیح یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی نے بخاری مسلم کی تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور اس دوران انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ احادیث کا تقرار نہ ہو جو حدیث اس کتاب میں آئے وہ ایک بار آئے اور انہوں نے کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد وہ ہے جس کا تعلق عبادات سے ہے عقیدت عبادات سے ہے اور یہ یہ مقصد تیسرا جو عبادات سے متعلقہ ہے اس میں کئی کتب ہیں ان میں سے چودھویں کتاب آج ہم پڑھنے لگے ہیں الکتاب الراب عشر چودھویں کتاب الذکر والدعاء و و اس کتاب میں وہ احادیث آئیں گی جن کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے اللہ سے دعا کرنے سے ہے اور توبا سے ہے اور اس کتاب میں پھر کئی فصلیں ہوں گی پہلی فصل الفصل اول فضل الذکری پہلی فصل جو ہے وہ ذکر کے فضائل پہ مشتمل ہے کہ اللہ کا ذکر کریں تو اس کی کیا اہمیت ہے اس کے کی کیا فضائل ہیں اور پہلا باب باب فضل الذکری کہ ذکر کی فضیلت اور اس میں جو حدیث ہے وہ ہے نو سو سینتیس نائن تھری سیون اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام, امام بخاری کا اور امام مسلم کا رہی رتقال جناب ابو ریہرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں آد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انََلاہ ملاکت یقوف نف تلق یل تمسون اہل دیکری بے شک اللہ تعالیٰ کے کئی فرشتے ہیں جو راستوں میں گھومتے رہتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں یل تمسون اہل وہ دکر والوں کو تلاش کرتے ہیں ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے بہت زیادہ ہیں اور مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں ان فرشتوں میں سے کئی فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں سڑکوں پہ گلیوں میں گھومتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں بلکہ مسلم شریف میں اور صحیح بہبان میں یہاں پہ یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ فضلن اب فضلن بھی پڑا گیا ہے اس کو ان کے فا کے اوپر پیش ذمہ اور فضلاً بھی فا کے اوپر زبر فتح فضلاََ پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑی اہم فرشتے فضیلت والے فرشتے راستوں میں گھومتے رہتے ہیں اور انہیں تلاش کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور اگر ہم فضل پڑھیں گے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں ان کے علاوہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو راستوں میں گھومتے ہیں اور اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں تو ان پہلے الفاظ سے ہی اللہ کے ذکر کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے وہ عظیم لوگ ہیں جن کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں فرشتے کہ ہمیں یہ ملیں ہم بھی ان کی مجلس میں بیٹھیں ہم بھی ان کا اہتمام کریں ہم بھی ان سے محبت کا اظہار کریں اور یہاں سے پتا چلا کہ غیب پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے فرشتے ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہمیں بتا دیا گیا کہ فرشتے ہمارے راستوں میں ہماری گلیوں میں پھر رہے ہیں اہل ذکر کو تلاش کر رہے ہیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں یہ وہ ایمان ہے جو روزے قیامت کام آئے گا لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے جی میں تو انہی چیزوں پہ ایمان لاؤں گا جنہیں میں سمجھ سکوں گا جنہیں آنکھوں سے دیکھوں گا تو یا جنہیں میری عقل مان لے گی تو وہ, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں مومن وہ ہے اللہ مینغیبی جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں لیکن یہ یقین کر لینا ضروری ہے کہ اللہ نے وہ بات کہی ہو یہ یقین کر لینا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام سے وہ چیز کسی سیدی سے ثابت ہو فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوُ جب یہ فرشتے ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تَنَادَوُ تو یہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں, آواز دیتے ہیں, کیا, آواز دیتے ہیں کیا آواز دیتے ہیں کیا کہتے ہیں حَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ آؤ اپنے مطلوب و مقصود کی طرف آؤ اپنی حاجت کی طرف آؤ اس چیز کی طرف جسے تم تلاش کر رہے تھے وہ یہاں ہے تمہارا مطلوب تمہارا مقصود یہاں پہ ہے جی قال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو یہ فرشتے ان ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں اور ان کا یہ گھیرا کہاں تک ہوتا ہے آسمانی دنیا تک اس پہلے آسمان تک اللہ کا ذکر کرنے والے عظیم لوگوں کو فرشتے اپنے پروں کے ساتھ گھیرے میں لے لیتے ہیں فرمایا نبی علی السلط اسلام نے تو ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے کن سے فرشتوں سے تو اللہ سوال کرتا ہے اللہ ان سے پوچھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی بہت سی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کلام کرتے کلام ہیں جی اللہ نے کلام مادی میں بھی کی ہے اور مستقبل میں بھی کریں گے جب اللہ چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی پھیلی صفات ہے یعنی اللہ جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کلام کرنا اللہ کی عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ, یہ وہ حمد ہے جو ہم اللہ کی بیان کرتے ہیں اللہ حمد ہے ان یعنی خوبیوں والا ہے کیا اللہ کی خوبیاں ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے اللہ کی کیا خوبیاں ہیں اللہ آواز کو سنتا ہے اللہ کی کیا خوبی اللہ علیہ کو دیکھ رہا ہے کوئی بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہے تو اللہ تعالی کی یہ خوبیاں ہیں اور اللہ کی خوبیاں بے شمار ہیں لا تعداد ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو تنظیم کے نام پہ اللہ رب العزت کی صفات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالی سے ایوب کو دور کر رہے ہیں کسی ایپ کو دور کر رہے ہیں کسی نقص کو دور کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کے بارے میں یہ ماننا کہ اللہ کلام نام نہیں کرتا اللہ نہیں سنتا اللہ نہیں دیکھتا یہ اللہ کے لیے عیب بیان کرنا ہے اسی لیے علمائے حق نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں وہ دراصل ایسے رب کا اس بات چاہتے ہیں جو جس کا وجود ہی نہیں ہے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ کچھ اور کرتا ہے تو یہ تو ایک یہ تو توہین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا یہ اللہ رب العزت کے بارے میں وہ ثابت کرنا ہے جو ثابت کرنا چاہیے اور اسی لیے اللہ نے اپنی سفات کا ذکر کیا ہے اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی صفات کا ذکر کیا ہے رَبُّهُمْ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے جی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا وہ عالم و اللہ سوال کرتا ہے جب اللہ تعالی ان ذکر کرنے والوں کے بارے میں ان فرشتوں سے بہتر علم رکھتا ہے بہت اللہ کی صفت علم کا تذکرہ بھی آ گیا جی اللہ پوچھتا ہے کلام کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی آ گیا جی. اور اللہ تعالی علم رکھتے ہیں جی. اس کا تذکرہ بھی آ گیا یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ علم والے ہیں جی. مَا يخول عبادی اللہ کیا پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے کالا جی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقولو فرشتے کہتے ہیں یو سب و رو وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ یا اللہ تیرے یہ بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے وہ وَيُكَبِّرُونَكَ اور تیری قبریائی بیان کر رہے تھے وَيَحْمَدُونَكَ تیری حمد بیان کر رہے تھے وَيُمَجِّدُونَكَ اور تیری تعدیم بیان کر رہے تھے تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اللہ کی تسبیح کی الفاظ کیا ہوں کے مثال کے طور پر سبحان اللہ Ariana مثال کے طور پہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ مثال کے طور پہ سبحان ک اللہ کا اللہ قسم اور اللہ کی تکبیر کیا ہوگی اللہ اکبر یا اللہ اکبر کبیرا یا اللہ کبیر اور اللہ کی حمد کیا ہوگی الحمد للہ اور اللہ کی تعظیم کیا ہوگی اس کی ایک مثال لا الہ الا اللہ جی. ہے اس کی ایک مثال کیا لا جی. الہ الا اللہ. جی. اب تصبی اور ہم میں فرق کیا ہے تھوڑا سا اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں تسبیح میں آپ وہ چیزیں بیان کریں گے جن سے اللہ پاک ہے جی. اللہ کو نیند نہیں آتی تصبی ہے جی. اللہ کو عیب سے پاک قرار دینا جی. اللہ کی کوئی وائف اور بیوی نہیں ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے جی. اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے اللہ, اللہ, اللہ کا کوئی والد نہیں ہے اللہ کی تسبیح اللہ ہے اللہ تعالیٰ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے نہ کھانے کے محتاط نہیں اللہ کی تسبیح ہے جی. تو تسبیح کیا اللہ کو عیب سے پا قرار دینا جی. یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں اللہ کی تسبیح ہے جی. یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی واضح کے لائق اور حقدار نہیں ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے اور ہمد کیا ہوگی اللہ, اللہ کی خوبیاں بیان کرنا اللہ کا کمال بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ ہر آواز کو سننے والا ہے اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو اس قسم کے امور بیان کرنا یا اللہ کی ہمد بیان کرنا جی ہے جی قال فرمائن نبی علی ساط و اسلام نے فیقول اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی آپ فرشتوں نے بیان کر دیا نا کہ یہ بندے جی کیا, جی کیا کر رہے تھے جی کس قسم کا ذکر کر رہے تھے جی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر رونی جی کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے یہ لوگ جو میری حمد بیان کر رہے ہیں میری تسبیر بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے کالا فرما نبی علی ساطو اسلام نے فیقو تو فرشتے کہتے ہیں لا اللہ مارو کا نہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا یہاں سے کیا پتا چلا کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی زیارت کرے اللہ کا دیدار کرے اللہ کو دیکھے موسا علیہ اسلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی کہا تھا ربی ارینی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لنترانی لن موسا لن تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گی جب اس پہاڑ کی طرف دیکھو فائنس فتحانی اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لینا لیکن جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو بھی تجلی دکھائی تو پہاڑ اپنی جگہ پہ کیم نہ رہ سکا ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ اسلام اس کا مندر دیکھ کر گر پڑے بے ہوش ہو گئے تو اللہ تعالی کو اس دنیا میں اس آنکھ کے ساتھ دیکھنا ممکن نہیں ہے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ شاید نبی علیہ السلاط نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا زیارت کی تھی کس موقع پہ میراج کے موقع پہ لیکن یہ بات درست نہیں ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں بغیر کسی واسطے کے سنا اس سے پہلے اللہ کا کلام جبری لے کر آتے تھے لیکن میراج کے موقع پہ نبی علی سب اسلام نے اللہ کا کلام بذات خود اللہ کی آواز میں سنا لیکن اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں, نہیں, نہیں کیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے موسا علیہ السلام نے بھی تور پہاڑ پہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا وہ بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکے بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے ابو زر جفاری رضی اللہ تلانو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علی صح سے سوال کیا, کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کر رکھا ہے اپنے رب کو دیکھ رکھا ہے قال نور اننا نور ہے اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کیسے دیکھ سکتا ہوں طاقت یعنی کہ دیکھنا ممکن نہیں ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا دیدار دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور ہماری ماں ام ممرین عائشہ جن سے بڑھ کر کوئی محب رسول نہیں ہوگا وہ فرمایا کرتی تھی کہ جو تین طرح کی باتیں کرے وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ سات السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رکھا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ترجیح شیف کے ہے عبداللہ اللہ عباس رویت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلات اسلام نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے جس میں خواب نہیں. لیکن بدالی کے حالت میں آنکھوں سے لاکت دار کیا ہو تو ایسا ثابت नहीं. نہیں ہے اور یہ حدیث بھی دلیل ہے اس بات کی जी. دیکھیں نبی علیہ اسات اسلام جس زمانے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے راستوں میں گھومتے ہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کو اہل ذکر کو जी. ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو کیا نبی علیہ السلط و اسلام صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے جی تو جب اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہوں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے تو فرشتے بتاتے ہوں گے یہ کر رہے تھے پھر اللہ پوچھتے ہوں گے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اگر نبی علی دیکھ رکھا ہو تو فرشتے کہیں یا اللہ کسی نے نہیں دیکھا بتا ایک بندہ اور میں سے ہے جو تیرے نبی اور رسول انہوں نے دیکھ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایسا نہیں ہے تو پتا چلا اللہ کا دیدار کسی بھی انسان نے دنیا میں نہیں کیا البتہ روزے قیامت جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے نا درا یہ سورہ قیامہ کی آیات ہیں اس دن کئی چہرے تر تازہ ہوں گے اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے آمین وہ لوگ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس جو بہانے ہیں جو عذر ہیں جو دلائل ہیں جو شبہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفات کہ اللہ کلام کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے اس قسم کی کئی صفات ایسی ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر اللہ تعالی میں حدوث ماننا پڑے گا کیا ماننا پڑے گا خدوس. بات سمجھاتا ہوں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کلام کرتا ہے جی. یعنی کہ اب بھی کرتا ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کلام ایک نئی سے نئی ہوت. کلام اللہ تعالیٰ کے نیا سے نیا کلام ہوتا رہتا ہے اللہ کا کلام نیا سے نیا, نیا ہوتا رہتا ہے تو اللہ میں پھر کہ نئی چیزیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے ازد سے ابد تک اس میں نئی چیزیں کیسے ہوں گی تو یہ عجیب و غریب اقلیب باتیں اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے ان میں پڑھتے ہیں ایسی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر عقل کمزور ہوتی ہے ان کی وہ ساتھ ان کا نہیں دے پاتی تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا قول لے آتے ہیں جو گمراہی پہ مبنی ہوتا ہے کامیاب ہے وہ انسان جو کہے جو اللہ نے کہہ دیا ماں کے بند کر کے ایمان لے آیا جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ماں کے بند کے ایمان لے آیا قال فرماتے نبی علی صاحب تو سلام کا نہیں اللہ کی قسم تجھے ان بندوں نے نہیں دیکھا قال فرمایا نبی علی صاحب سلام نے تعالیٰ کہتے ہیں وکی فل اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی ان کے مجھے دیکھے بغیر میری اتنی عبادت کر رہے ہیں میرا اتنا ذکر کر رہے ہیں میری حمد و سنا کے اتنا پڑھ رہے ہیں اگر دیکھ لیں تو فرما نبی علی سات اسلام <سلام> نے فرشتے کہتے ہیں لو رؤ کا کانو اشد عباد کا تمجیدہ وہ اختر اللہ کا دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ تیری عبادت کریں اور اس سے کہیں زیادہ تیری بزرگی بیان کریں اور اس سے کہیں زیادہ تیری تسبیح بیان کریں یعنی کہ ان کی عبادت میں اضافہ ہو جائے گا ان کی تصویر میں اضافہ ہو جائے گا اور تیری عظمت اور تیری بزرگی بیان کرنے میں اضافہ ہو جائے گا خال یقولو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یقولو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما النی وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے مجھ سے کیا وہ چاہتے ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے تو فرمایا یس القل جنا وہ فرشتے کہتے ہیں یس القل جنا وہ تو سے کیا سوال کر رہے تھے جنت, جنت, جنت کا, کا سوال کر رہے تھے وہ تو اسے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے یقول اللہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہر اوہا کیا جنب انہوں نے جنت دیکھ رکھی ہے فرماتے ہیں نبی اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا یعنی جنت کو دیکھے بغیر جنت پہ ایمان لائے ہوئے ہیں جنت کو دیکھے بغیر اس کی خواہش رکھتے ہیں جنت کو دیکھے بغیر جنت کی دعائیں کرتے ہیں تو اسے سے پتا چلا اللہ کے عظیم لوگ اللہ سے جنت مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے مانگتے, مانگتے, ہیں, مانگتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں،, ہیں سوال بھی کرتے جی ہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے جی کہ جی انبیاء کے نام علی مثرات اسلام وہ اللہ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے جی اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک مقصد جی جی یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے یہ کہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی محبت میں اللہ کو رادی کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہاں عبادت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ سے جنت لے لیں اور اللہ کی جہنم سے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو سوفی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں بے لوس بے غرض بے مقصد یہ یعنی بے مقصد سے نا دنیاوی مقصد نہیں ہمارا اچھا یعنی کہ ہم یعنی کہ ہم جنت کے شوق میں نہیں کرتے اچھا ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ جنت مل جائے ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ جنت کی آنکھ سے بچ جائیں نہیں ہماری عبادت بے لوس ہے صرف اس اللہ کی محبت میں صرف اللہ کی محبت میں, میں. تو یہ عقیدہ جو ہے انبیاء کے علی علی مسد اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے جی. اور بظاہر یہ عقیدہ بڑا پیارا ہے لیکن یہ تلبیس ہے ابلیس کا دھوکہ ہے ایسا عقیدہ رکھنے والے ابریس کے دھوکے میں ہم مطلع ہو چکے ہیں جی یہ آپ اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں بے اور ہم جنت لینے کے لیے نہیں کرتے جنم سے بچنے کے لیے نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں جی کہ مجھ سے جنت مانگو میری جہنم سے بچنے کا مجھ سے سوال کرو جی اور یہ سوال کرنا کیا ہے یہ دعا دعا ہے اور دعا کیا عبادت ہے اور اللہ تعالیماتے قرآن حکیم امبیا کلام کے بارے میں علیم وسط اسلام وہ راغب وہ ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے ہماری عبادت کیا کرتے تھے کس لیے شوق سے اور ڈر سے اچھا شوق اس کا جنت لینے نا کے لیے ہماری رضا لینے کے لیے ہماری محبت پانے کے لیے اور ڈرتے ہوئے ہمارے عذاب سے ہماری جہنم سے کی اللہ جی کی, جی کی عبادت کیجئے اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کیجئے اللہ کی رضا اثر کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کیجئے اللہ سے گناہوں کی معافی اثر کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کیجئے اللہ سے جنت لینے کے لیے اللہ کی عبادت کیجئے اللہ کے علاب سے بچنے کے لیے پھر سے کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھ رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میرے ان بندوں نے جنت دیکھ رکھی ہے جی پھر سے کہتے ہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے نہیں دیکھی کالا جی تو فرماتے ہیں نبی علی سات اسلام یقول تعالیٰ کہتے ہیں فقی فلحا اگر یہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی کالا فرمایا نبی علی سات اسلام بلد نے یقول سے کہتے ہیں لو انا کانو شد علیحا ہرسا وشد الحا طلبافی ہا رغبا اگر یہ جنت دیکھ لیں تو یہ اس کے شوق میں آگے بڑھ دیں جنت کی ہرس میں جنت کی آرزو میں جنت کے شوق میں آگے بڑھ دیں و اشد الحا طلبا اور جنت کا مطالبہ کرنے میں جنت کی طلب کرنے میں جنت کی دعا کرنے میں آگے بڑھ دیں وہ آدمہ رغبہ اور جنت کے معاملے میں رغبت کے لحاظ سے شوق کے لحاظ سے آگے بڑھنے جتنا شوق اب ہے اس میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جائے جتنی طلب جنت کی اب ہے دعائیں اب ہیں ان میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جائے جنت کا ہرس جتنی اب ہے اس میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جائے اگر ہی جنت دیکھ لیں تو کالا فمی تا دون اللہ رب العزت فرماتے ہیں کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے کالا فرماتے ہیں نبی علی اللہ تو سلام یقول کہتے ہیں منن پناام مانگ رہے تھے کس چیز سے آگ سے کالا فرمایا نبی علی ساطو اسلام نے یقول اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیا انہوں نے یہ آگ یہ جہنم دیکھ رکھی ہے قالا فرماتے ہیں نبی علی سا تو سلام یقو لونا فرشتے جی کہتے جی ہیں لا واللہ یا ربی ما رعوها اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جہنم نہیں دیکھی قال فرماتے ہیں نبی علی سات اسلام یقول اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقی فلاؤ روحا اگر وہ اس جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی پھر ان کا حال کیا ہوگا کالا فرمات نبی علی ساطو جی اسلام جی کہتے ہیں لو اگر وہ اسے دیکھ لیں کو جہنم, جہنم جہنم کو جہنم کو کانو اشدا فرارا وہ اس سے بھاگنے میں آگے بڑھ دیں اب بھی جہنم سے بھاگ رہے ہیں جی گناوں سے بچتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ اعلیٰ سے بچا لے جی لیکن اگر وہ اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لیں اس کی ہولناکیاں اور اس کے عذاب کی شدت ابھی تو انہوں نے سنی ہوئی ہے اگر دیکھ لے تو پھر اب سے زیادہ بھاگیں گے جہنم سے بھاگنے میں اضافہ ہو جائے گا مخافا اور ان کا جہنم سے خوف بڑھ جائے گا جس کا مطلب یہ ہوگا پھر گناہ کے قریب جانے سے بہت زیادہ بچیں گے کالا فرماتے نبی علی السلام فلو تو اللہ طرح کہتے ہیں کم انی قد غفرحم میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا میں نے ان سب کو کیا کر دیا بخش دیا اور یہ الفاظ ہیں بخاری شیف کی اور مسلم میں یہ بھی آیا ہے کہ قد غفر تو ان کو بخش دیا ما تم میں نے ان کو وہ دے دیا جس کا وہ سوال کر رہے ہیں ان کا مطالبہ پورا کر دیا جنت دے دی ان کو وہ اجر تم مستارو اور میں نے ان کو پناہ دے دی اس سے جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے کس سے پناہ مانگ جنب رہے, جنب رہے تھے کی تو فرمایا اب ہم آتے ہیں اسی حدیث کے الفاظ کی طرف جو کہ بخاری شیف سے دی گئی ہے کہ اشید حکم قد و فرۃ میں تم کو گواہ بناتا ہوں اس بات پہ کہ میں نے ان کو معاف کر دیا کالا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فیہم فنان لئیس منہم ان میں فنان آدمی ہے وہ ان میں سے نہیں ہے ذکر کرنے والوں میں سے نہیں ہے اِنَّ مَا جَأَ لِحَاجَةٍ سوائے اس کے نہیں وہ تو کسی کام سے آیا تھا لیکن ذکر کی مجلس قائم تھی لوگ بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے تھے سکھا رہے تھے اور جیسے فضر کی نماز کے بعد لوگ بیٹھ کے اذکار کر رہے ہوتے ہیں اپنا پران کو ذکر کر رہا تھا وہ ایک آیا وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا ذکر है? کرنے والوں میں سے کسی نے کسی سے اسے کام تھا کیونکہ ذکر ہو رہا تھا مخموچی سے بیٹھ گیا ذکر سنتا رہا لیکن بنیادی طور پہ ذکر کے لیے نہیں آیا یعنی کہ کیا اسے بھی معافی مل گئی ہے فرصے کے کہنے کا مطلب یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم الجلسا وہ ایک مدرس میں بیٹھنے والے وہ ایک ساتھ بیٹھنے والے وہ ہم نشین لا بھی جلیس اوم ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا وہ بھی کامیابی پا گیا اللہ عدیز سے ایک یہ پتا چلا کہ انسان کو کن کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے اچھے لوگوں کی مجلس جی میں تاکہ جو ان پہ رحمتیں برکتیں ناز ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حصہ اس کو بھی مل جائے جو ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا جی ہے اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا کامیابی پائے گا ہو سکتا ہے اچھی, اچھی ملس والے لوگ غریب قسم کے ہوں ایسے ہوں جن کو آپ حقیر سمجھتے ہوں ایسے ہوں جن کا لباس سادہ سا ہو مدرسوں کے طالب علم علماء کرام مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے فی الحال لوگوں کی کوشش کیا ہے کہ مجھے کسی سیاستدان سے ملاقات کا وقت مل جائے مجھے کسی منسٹر کے ساتھ ملاقات کا وقت مل جائے مجھے کسی عظیم کھلاڑی کے ساتھ ملاقات کا وقت مل جائے کسی اداکار گلوکار کے ساتھ ملاقات کا وقت مل جائے نہیں اپنی سوچ تبدیل کریں اپنے خیالات تبدیل کریں عظیم لوگ وہ نہیں ہیں یہ ہیں گلوکار کی مجلس میں بیٹھیں گے تو جو گناہ اسے مل رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو بھی ملے جو عذاب اسے ملے گا ہو سکتا ہے کل کو آپ کو کل آپ بھی اس عذاب کا سامنا کریں کھلاڑیوں کے پاس بیٹھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ کوئی بری بات نہ کریں لیکن امید یہی ہے کہ وہ اچھی بات بھی نہیں کریں گے تو آپ کا یہ وقت خالی کیوں جائے فائدے سے خالی کیوں رہے یا آپ کا سرمایہ ہے وقت وقت کے ایک ایک کے لمحے پہ آپ نیکی حاصل کریں اس ن کی ملز میں بیٹھے دین کے طالب علم جو توحید کے اوپر ہوں شرک و بدا سے دور رہنے والے علماء علمائے اکرام ان کی ملاس میں بیٹھا کریں یہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا جی. اور یہیں سے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیک لوگوں کی ملس میں بیٹھنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص ہو جو بیٹھتا ہے کن کے پاس خوشبو بیچنے والوں کے پاس کن کے پاس خوشبو بیچنے والوں, भी والوں भी کے भी پاس اگر خوشبو بیچنے والوں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کوئی نہیں ہے کیا فائدہ ہے کہ جب آپ خوشبو خریدنا چاہیں گے وہ آپ کے قریب بیٹھا ہوگا فوراً آپ خرید لیں گے ورنہ انسان کئی دفعہ خوشبو سے اس لیے محروم رہ جاتا ہے کہ اتنی دور کون جائے خریدنے کے لیے لیکن جب وہ آپ کے قریب ہوگا آپ جب چاہیں گے خرید لیں گے خوشبو استعمال کریں گے اور اگر وہ اگر آپ خوشبو نہیں خریدتے ممکن ہے وہ کبھی کبھار آپ کو خوشبو بطور تحفہ دے دے یا آپ کے ہاتھوں پہ لگا دے, لگا دے جی آپ کے لباس پہ لگا دے جی تو فائدہ ہی ہوا نقصان جی تو نہ ہوا جی اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے تو چونکہ وہ خوشبو والا ہے خوشبو اس کا کام ہے خوشبو اس کے پاس ہیں خوشبو وہ بیچا ہے تو خوشبو آپ کے ناک میں آتی رہے گی آپ چاہیں نہ چاہیں وہ چاہے یا نہ چاہے آپ خوشبو لینا چاہیں گے نہ لینا چاہیں وہ خشبو آپ کو دینا چاہیے نہ دینا چاہے خشبو آتی ہے تو نیک لوگوں کی مجسم میں بیٹھے گا وہ ان سے کہے گا کہ مجھے بھی تلاوت سکھاؤ مجھے بھی یہ دعا سکھاؤ مجھے بھی نماز سکھاؤ مجھے بھی خیر کی باتیں بتاؤ ورنہ وہ نیک لوگ خود ہی آپ کو بتانا شروع ہو جائیں گے خود خشبو دینی شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ دعا پڑا کرو تمہاری نماز میں غلطی کو ٹھیک کرو تمہارا یہ لفظ جو تھا یہ تو شرکیہ قسم کا لفظ تھا اس کو ترک کر دو تمہارے بچے اسکول میں کیوں پڑھ رہے ہیں ان کو اچھے اسکول کی, کی طرف لے کر آؤ یہ خوشبو دی جا رہی ہے جی یہ توحفے دیے جا رہے ہیں جی اور اگر ہم فرض کر لیں کہ آپ ان سے مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ آپ کو علم دیں اور وہ بھی آپ کو بجاتے خود کوئی نصیحت نہیں کرتے لیکن وہ نیک لوگ ہیں وہ خود تو ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ تلاوت کر رہے ہیں جی. وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ وضو کر رہے ہیں جی. وہ اللہ کے رائے میں خرچ کر رہے ہیں اس کا اثر آپ پہ پڑے گا آپ بھی نیکی کے کام کچھ نہ کچھ کریں اور اس حدیسی میں پتا چلا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کے اضافی ڈرنا خوبی ہے اللہ کے سے ڈرنا کیا ہے خوبی, خوبی, خوبی ہے. ہے دنیا والوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے نہیں ڈرتا اللہ کے بارے میں ایسا کبھی نہ بولیں اللہ کی تو ہے اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا کہ ڈر جاؤ جی اور آپ کہتے نہیں کہ میں نہیں ڈرتا اللہ نے اپنی جنت کے بارے میں کہا مجھ سے میں جنت مانگو اور آپ کہتے نہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ اللہ کی نعمت کی اللہ کی جنت کی تو ہن کر لیں تو اللہ سے جنت مانگیے اور جہنم سے پناہ مانگیے اور بار بار ایسا کیجیے اور اس کے علاوہ اللہ کے ازکار بھی کرتے رہیے اور اللہ پہ اللہ کے رسول کی باتوں پہ ایمان لائیے عقل مانے یا نہ مانے آپ کے شہزان مانے یا نہ مانے آپ کے مفق مانے یہ نہ مانے آپ اللہ اور اللہ کو سچا جانتے ہیں فوری طور پہ ایمان لیں نو سو اڑتیس نائن تھری ایٹ, ایٹ. کا بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام امام امام اور امام مسلم کا عن رضی اللہ عنہ قال رویت ہے جناب ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جقول اللہ تعالی اللہ تعالی, اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے یہ ہیں کیا ہے اللہ کی صفت کون سی ہے کلام جی لیکن اللہ کلام, کلام کرتے جی ہیں جی اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے جی ہیں اور قرآن کریم کے تیس پارے کیا ہے اللہ کا کلام جی ہے کلام یہ اللہ کی گفتگو ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اندی ابدی بی میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق ہوں میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں یہ کہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں جب وہ توبہ کرے اور امید رکھے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں جب وہ نیک عمل کرے اور اچھے طریقے سے کرے اور امید رکھے کہ اللہ میرا نیک عمل قبول کرے گا تو میں اس کا نیک عمل قبول کر لیتا ہوں تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں اس کی مزید تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے ان غن خیرن فلاح اگر میرا بندہ میرے بارے میں حسن زن رکھے خیر کا گمان کرے تو اس کو خیر ملے گی وہ ان غن شرن فلاح اور اگر میرے بارے میں برا گمان رکھے تو اس کو برائی ملے گی اس کو شر ملے گا تو اس سے پھر کیا پتا چلا اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے جی جی کہ نمازیں آپ چھوڑ دیں جی روزے آپ چھوڑ دیں اور گمان رکھیں کہ اللہ مجھے جنت دے گا اور اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا یہ مطلب ایسا تھا اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب بالکل مطلب نہیں ہے گمان آپ اچھا تبھی رکھیں گے جب پہلے کچھ کریں گے عمل کریں گے پھر گمان رکھیں گے کہ اللہ نے میرا عمل قبول کرے گا گنا سے کریں گے پھر امید رکھیں گے کہ اللہ میری توبہ قبول, قبول, کرے, قبول گا. کرے گا لیکن کوئی اللہ ہم کو محفوظ رکھے ذنا کرے اور پھر اللہ کے ساتھ اس نے ذہن رکھے شراب پیتا رہے اور اللہ کے ساتھ ذہن رکھے سود لیتا رہے اللہ کے سب سے رکھے تو یہ خیالی گھوڑے جڑانے والی بات ہے اللہ کے ساتھ اس نے ذہن لیکن پہلے کچھ کریں کوئی کو نیک امال بجا لائیں اور پھر اللہ کے ساتھ خیر کی امید رکھیں اللہ کی رحمت کا امیدوار بننے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ کام کریں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جنت ہمارے اعمال کی قیمت نہیں ہے جنت میں جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے, سے جائے گا صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ شاہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو صرف اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ عوض کے طور پہ جنت میں چلا جائے جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ آپ بھی یعنی کہ آپ بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ نہیں جا سکیں گے آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے فرمایا میں بھی میں بھی تب ہی جا سکوں گا جب اللہ کی کیا ہوگی رحمت ہوگی اس سے کیا پتا چلا کہ ہر انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا لیکن اللہ کی رحمت کا اللہ کی رحمت لینے کے لیے کچھ کیجیے کوئی نیکی کوئی اللہ سے تعلق کوئی اللہ سے دعائیں کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ اس نے زن آپ رکھیں تو آگے فرمایا پہ پہلا جملہ کیا تھا اور یہ کون سے تیسرا تیسری کچھ سی اس وقت ہم کون سے دیس پہ رہے ہیں حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی خود بندوں سے مخاطب ہوتی ہیں ورنہ عام طور پہ حدیث میں ہم سے مخاطب کون ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حدیثِ قدسی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں برائراز بندوں سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظلن عبدی بھی میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور کے نام کہتے ہیں انسان کی پوری زندگی اس انداز سے گزرے کہ وہ یوں سمجھے کہ اس کے دو ہیں ایک پر امید کا اور ایک پر خوف کا پھر ہی وہ اڑ سکے گا ترقی کر سکے گا آگے بڑھ سکے گا اور جو صرف ڈر جائے اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کی ناموں سے مایوس رہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور جو صرف امیدیں لگا لے اور اللہ سے ڈرے نہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کی صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو کانپ اٹھیں اللہ سے ڈر جائیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو امید لگ جائے کبھی ایسے کبھی ایسے یہ نہیں کہ پوری زندگی انسان فرائض واجبات سے دور رہے نمازوں سے دور رہے روزوں سے دور رہے زکات سے دور رہے حج سے دور رہے اور گناہوں کے اوپر گناہ کرتا رہے اور پھر کہ جی مجھے اللہ سے بڑی امیدیں البتہ جب انسان فوت ہو رہا ہو تب انسان کا وہ پہلو غالب ہونا چاہیے جو امید کا پہلو ہے حسن زنگ کا پہلو امید کا پہلو اللہ کی رحمت پہ امید اس موقع پہ غالب ہونی چاہیے اس موقع پہ یہ امید زیادہ ہو کہ اللہ رحمت فرمائے گا وہ انم آہ ادا یہ دوسرا جملہ ہے جسے کچھ سیکھا وہ انم آہ ادا اور میں اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہوں ادا ادا کرانی جب بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں شاید پہلی بار میرے منہ سے الفاظ صحیح نکل نہیں سکے وہ انم اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں کس کے ساتھ بندے, بندے, ساتھ کے, ساتھ بندے ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں بندے کے ساتھ ادارہ کرنی جب, جب, جب, جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے نماز اللہ کا ذکر ہے تلاوت اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ کہ اللہ کا ذکر ہے اپنی زبان میں کہنا کہ جی میں کچھ بھی نہیں ہوں جو کچھ ہے اللہ کا کمال ہے اللہ نے دیا یہ اللہ کا ذکر ہے یہ میرے بیٹے یہ اللہ کی نعمت ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے یہ میرا نا. گھر یہ اللہ کی نعمت ہے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جی. تو اللہ کا تذکرہ ہوتا رہے تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں ادا کرنی جب نا. وہ میرا ذکر کرتا ہے نا. میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ کی میت کا تذکرہ آ گیا کس کا تذکرہ آ گیا اللہ کی میت کا میت کا میت کا مانا کیا ہوتا ہے اردو میں ساتھ میت کا مانا کیا ہوتا ہے ساتھ ہونا تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اللہ کی معیت کے دو طرح کی ہے ایک عام میت ایک خاص میت عام میت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے کافر کے ساتھ بھی مسلمان کے ساتھ بھی برے کے ساتھ بھی اچھے کے ساتھ بھی یہ عام میت ہوتی کیا ہے عامیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے علم کے لحاظ سے ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے ہر ایک کی ہر حرکت اللہ کے علم میں ہے ہر ایک کو اللہ دیکھ رہی ہیں جی ہر آواز کو اللہ سن رہی ہیں ہر کوئی اللہ کی قدرت میں ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے یہ کیا اللہ کی عام نیت جی اور ایک ہوتی ہے اللہ کی خاص میتھ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے اور یہاں پہ کس میگیت کا تذکرہ ہے خاص محنت کا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ اللہ کا خاص بندہ ہو گیا اس کو اللہ کی خاص محکت ملتی ہے کیا مطلب اللہ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اسے مزید ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے اللہ اسے استقامت دیتا ہے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں نیکیاں بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی تو ان آداد کرانی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے فی نفسی اپنے دل میں تو زکر تو فی نفسی میں اس کا ذکر کرتا ہوں اپنے نفس میں اگر وہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہوں یعنی اگر وہ میرا ذکر کر رہا ہے اپنے دل میں جی اپنے دل میں میرے بارے میں سوچ رہا ہے میرا خالق کتنا عظیم ہے مجھ پہ آپ کی نیمتیں کتنی زیادہ ہیں اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کی مخلوقات پہ غور و فکر کر رہا ہے اور اللہ تعالی کی نشانیوں پہ غور و فکر کر رہا ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں میں بھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں اپنے نفس میں اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر میرا ذکر کرتا ہے ان کے سے سے آست سے تو میں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں آستاواس سے وہ ان میرا کرسکرہ کرتا ہے کسی جماعت میں کسی محفل میں تو زکر تو مل ان خیرین تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں ایک ایسی جماعت میں جو اس جماعت سے بہتر ہے جن میں اس نے میرا تذکرہ کیا ہوتا ہے اگر وہ میرا تذکرہ کرتا ہے کسی جماعت ये میں ये تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں ایسی جماعت میں جو, صحیح خیر جو اس بندے کی جماعت سے بہتر جماعت ہوتی ہے یہ کون لوگ ہیں جی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں جن کے جن میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں ایسے بندوں کا فرشتے, جن فرشتے, جن خاص فرشتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ دین دربی کا لاس عن عبادت ہی اور یو سب ہوں لہو جی جی جی جی جی کہ بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے ہاں ہیں وہ اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے جی اللہ کی عبادت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے جی وہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اللہ کو سجدے کرتے ہیں جی یہ عظیم لوگ یہ عظیم فرشتے جو ہیں ان میں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اس انسان کا جو دنیا میں اللہ کا تذکرہ کرتا ہے کسی محفل میں کسی مجلس میں کسی جلسے میں کسی میٹنگ میں تو اس سے کیا پتا چلا جی کہ لوگوں سے نہ شرمائیں جی جب کہیں میٹنگ ہو رہی ہو آپ وقتاً فوقتاً اس میں کہتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ, اللہ اکبر اللہ کبھی دلوسی پڑھ دیں کبھی آپ ویسے اللہ کی نعمتوں کا تصلاح کر دیں ان کی کوشش کریں بندوں کی توجہ رب کی طرف مبضول ہو جی جی تو یہ آپ کی کوشش رہنی چاہیے آپ یہ کوشش کریں گے تو آپ کتنے عظیم ہیں کہ اللہ خالق آپ کا تذکرہ فرشتوں میں کرے گا وہ فرشتے جو اللہ تعالی کے پاس ہیں یہ جو الفاظ آئے ہیں دوبارہ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالی کہہ رہے اگر میرا بندہ میرا تذکرہ کرتا ہے کسی جماعت میں کسی محفل میں کسی مجلس میں تو میں اس کا تذکرہ ایک ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ان کی مجلس سے بہتر ہے تو اللہ کے پاس کون ہوتے ہیں فرشتے, فرشتے اور دنیا میں انسان تذکرہ کن کے پاس کرتا ہے انسانوں کے پاس تو سوال یہ کہ انسان افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں فرشتے کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اگر میرا وہ تذکرہ کرتا ہے کسی جی ایسی جماعت میں جی کسی جماعت میں جی تو, جی تو میں اس کا تذکرہ اس جماعت سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں جی تعداد, جی تعداد کی بات کثرت کی بات نہیں ہو رہی خیر جی کی بات ہو رہی بہتر کی افضل کی تو پھر افضل کون ہوا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے علماء ہم میں کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں یقینی طور پہ کچھ کہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے کئی لوگ دعوی کر دیتے ہیں हुँ. کہ انسان افضل ہے فرشتوں سے یہ دعویٰ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جی. آپ اسی ایک عدیض کو لے لیں اس لیے اس میں راجے بتانا اتنا آسان نہیں ہے جی. اس سب کے باوجود عام طور پہ علما کرام کا ادھر ہی ہے کہ انسان جو ہیں وہ فرشتوں سے بہتر ہیں امام ابن تعمیر کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ آغاز کی طرف دیکھیں کس کی طرف دیکھیں آغاز. تو فرشتے افضل ہیں انسان سے اگر آپ انجام کی طرف دیکھیں تو پھر انسان افضل ہے کن سے فرشتوں سے کیسے امام رتحمیہ کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا مٹی سے جبکہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں نور سے اور پھر فرشتے ایک سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور انسان جو ہیں وہ کئی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کئی گناہ میں لگے ہوئے ہیں جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی چوبیس گھنٹے نہیں کرتے فرشتے چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے لیکن انجام کے لحاظ سے کل کو جنت میں جنتیوں کا استقبال اور ان کی خدمت کون کر رہے ہوں گے فرشتے اس لحاظ سے یوں لگتا ہے کہ انسان افضل اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو نیک ہیں انبیاء کرام ہیں اللہ کے ولی ہیں یہ جو ہیں یہ فرشتوں سے افضل ہیں یہ بھی کہا گیا ہے تو پر خلاصہ کرام یہ ہے کہ فرشتوں یا انسانوں میں سے ایک کے بارے میں کہنا کہ یہ افضل ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے باوجود علماء اکرام نے راج اقرار دیا ہے اس کو کہ افضل کون ہے وہ انسان ہے لیکن نیک انسان کون سے نیک, نیک انسان بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں ایسی نعتیں ایسی نظمیں اور ایسے مقالات پڑھتے ہیں ایسی تقریریں سنتے ہیں جن میں جبلیل علیہ السلام کا تذکرہ توہین کے انداز میں کیا جا رہا ہوتا ہے نبی علی السلاط اسلام کی شان بیان کرتے ہوئے جبلیل علیہ السلام کا تذکرہ بڑی حقارت سے کی کیا جا رہا ہوتا ہے اور ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے جبریل اسلام نبی علی ست اسلام کے نوکر ہوں جب ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن آپ پڑھیں تو کیا ہے اللہ مح شدید کہ نبی علی ست اسلام کو تعلیم دینے والے کون ہیں جبریل ہے کہ جبریل کو کہا جا رہا ہے آپ کا معلم لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ آپ کے خادم ہیں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے دو دن پانچوں نمازیں پڑھائی ہیں امام کون تھے جبری. جبریل علیہ السلام اور آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے جی. آپ ڈیلیڈ ڈالے انداز سے کہیں کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جو نیک انسان ہیں جی وہ فرشتوں سے افضل ہیں جی لیکن یہ تذکرہ کہ فرشتے جیسے حقیر سے مخلوق ہوں ٹھیک ہے آپ نبی نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں اور آپ کی شان بیان کرنی چاہیے لیکن آپ کی شان بیان کرتے ہوئے غلوب نہیں کرنا خدا آپ نے روکا ہے ہاتھ سے آگے نکل جانا تو یہ انداز درست نہیں ہے اس کے بعد ان تقرب این شبرن تقرب تو دران اگر وہ میرے قریب ہوتا ہے ایک بالشت کون بندہ, بندہ, بندہ, بندہ, بندہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری بات شروع ہو گئی ہے جی جملے تو زیادہ ہو چکے جی ہیں جی لیکن جی جو بات میں کی جا رہی ہے وہ تیسرے نمبر پہ جی کہ اگر میرا بندہ میرے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تقرر تو ادئی ہی دران تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک زیرا ایک زیرا کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں پہلی بات ہے بارش کس کو کہتے ہیں چلے آج ہمارے پاس سہولت ہے کہ ہم ویڈیو کے ذریعے بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے لے کے چھوٹی انگلی کے کنارے سے لے کے انگوٹھے کے کنارے تک یہ جو سارا یہ کیا ہے یہ ایک بارش ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہے ایک بارش اچھا اب زرا کی طرف آتے ہیں زرا کس کو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ کی یہ جو سب سے ان کے لمبی انگلی ہے وہ کون سی درمیان والی اس کے کنارے سے لے کے کونی کے کنارے تک یہ کونی جو ہے نا یہ اس کے کنارے اس کے کنارے تک یہ کیا ہو گیا یہ زرا ہو گیا جس کا ترجمہ ایک ہاتھ کر لیا جاتا ہے اردو میں یا ایک گز بھی کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں ایک گز بہر الفاظ اردو میں آپ جو مردی کہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذرا کس کو کہتے ہیں تو اس درمیان والی اگلی کے کنارے سے لے کر کونی کے کنارے تک یہ کیا ہے زرا ہے اچھا اب اب ایک لفظ ہوتا ہے با وہ آگے آ رہا ہے با با کس کو کہتے ہیں با با کس کو کہتے ہیں وہ لفظ آ رہا تو با یہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں اپنے بادو کھول دی ہیں دونوں تو جب دونوں بازو میں نے کھولے ہیں تو میرے یہ دائیں بازو کے یہ جو دایا ہاتھ ہے اس کی جو انگلی لمبی ہے اس کے کنارے سے لے کر بائیں ہاتھ کی جو انگلی لمبی ہے اس کے کنارے تک یہ سارے کے سارا کیا با ہے اس میں یہ سینہ بھی آ رہا ہے اور یہ سب کچھ آ رہا ہے اس میں اتنا لمبا جو ہوتا ہے یہ با ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ با ہے اچھا اب آپ دیکھیے ان تقرب اے لے اگر میرا بندہ ایک بارش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز یا ایک زرا اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ہاتھ کہہ دیں آپ وہ ان تقرر دران اور وہ اگر میرے قریب ہوتا ہے ایک ہاتھ تو تقرر تو بان میں اس کے قریب ہوتا ہوں دو ہاتھ دو گز وہ ان اطانی یمشی جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے اتو ہر ولتن میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہوں یہ تین جملے ہیں یا آخری جو میں نے پڑھے کتنے جملے ہیں تین ان تین جملوں میں اللہ کے فضل کا بیان ہے کہ اللہ کا فضل کتنا وسیع ہے آپ تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اللہ اس پہ بہت زیادہ جو سواب دیتا ہے یہ اللہ کے فضل کا اظہار ہے یہاں پہ اللہ کے فضل کی وسط بیان کی جا رہی کہ اللہ کا فضل کتنا وسیع ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ایک بارش اللہ آپ کے قریب ہوتا ہے ایک ہاتھ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ایک ہاتھ اللہ آپ کے قریب ہوتا ہے دو ہاتھ اور اگر آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں چلتے ہوئے اللہ آپ کے پاس آتا ہے دوڑتے ہوئے کیا انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ یہی چیز بیان ہوئی نا کہ اگر انسان میرے قریب ہو ایک بارش تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک گس یا ایک ہاتھ تو کیا انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے کی یا کوئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں حقیقی مانا مراد نہیں ہے جی. انسان اللہ کے قریب ہو قرب. مراد یہ ہے کہ اللہ کے ثواب کے قریب ہو کس کے قریب ہو اللہ, اللہ کے ثواب اللہ, اللہ کے ثواب کے, کے قریب ہو اللہ کے احسان کے قریب ہو اللہ کے کرم کے قریب ہو یعنی کہ خود اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں خود اللہ کے قریب ہاں تو یہ کیا یہ تعویل ہے تو صحیح مانا پھر کیا ہوگا اللہ کے قریب ہونا حقیقی طور پہ وہ کیسے حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ سب سم شاط ہیں کہ انسان سب سے قریب اللہ کتاب ہوتا ہے جب وہ سعدے میں ہوتا ہے تو آپ جب نماز توجہ سے پڑھ رہے ہوں اور سعدے میں ہوں کیا انسان بذاتے خود محسوس نہیں کرتا کہ میں اس وقت اللہ کے قریب ہوں یقیناً محسوس کرتا جی ہے جی جی انسان محسوس کرتا ہے کہ میں دل کے لحاظ سے روح کے لحاظ سے اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہوں تو انسان جب بھی نیک مال بجال آتا ہے تو وہ دل کے لحاظ سے اپنی روح کے لحاظ سے اللہ کے کیا ہوتا ہے قریب, قریب ہوتا ہے, ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دیگر بھی کئی ایسی احادیث آئی ہیں جن سے اس عمر کی اتائید ہوتی ہے مثال کے طور پہ تارد الملائے فرشتے اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں تو کیا جب چڑھ کر جاتے ہیں تو اللہ کے قریب نہیں ہوتے بالکل اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایسے الہی یا سعد الکالیم اچھے الفاظ اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں تو الفاظ جب اللہ کی طرف پہنچتے ہیں تو کیا اللہ کے قریب نہیں ہوتے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور علق کے آخر میں وجود وقت طریب سیدا کرو کس کو اللہ, اللہ, اللہ کو. کو وقت طریب اور قریب ہو جاؤ کس کے اللہ, اللہ کے تو اس اید کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے امام بال تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسا جدو سجدا یا تقرر سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا دل اور اس کی روح خود اللہ کے قریب ہو جاتی ہے اس کا دل اور اس کی روح یہ دونوں خود اللہ کے قریب ہو جاتی ہیں وکد امالحا اللہ تقرب بہا تقرب بحا روح او وکل بلّہ نفسی ایسے ہی جب انسان وہ نیک امال بجا لاتا ہے جن کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے تو وہ نیک امال بجا لاتے ہوئے انسان کا دل اور اس کی روح اللہ کے قریب ہو جاتی ہے یہ الفاظ امام تعیمیہ کے ان کی کتاب بیان الطلویسل ال جہمیہ سے میں نے لیے ہیں بیان و بیانسل جہمیہ یہ بڑی عمدہ کتاب ہے امام البیہ رحیم اللہ کی جو انہوں نے امام راضی کے رد میں لکھی تھی فخر الدین راضی فخر الدین راضی جو ہیں یہ ان لوگوں کے امام ہیں جو اللہ کی صفات کی تابیلیں کرتے ہیں جو اللہ کی صفات کو ان کے حقیقی معنی پہ محمول کرنے سے روکتے ہیں جو کہتے ہیں ان صفات کا مجازی معنی لینا چاہیے اور اس کے لیے راضی نے بڑا زور لگایا ہے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے سابت کیا کہ اللہ کی صفات کا انکار کے معنی جو ہے ان کی تابیل کرنی چاہیے تا ان کا حقیقی معنی مراد نہیں لینا چاہیے اور وہ کتاب جب انسان پڑھتا ہے تو قریب تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے کیونکہ راضی بہت بڑا امام ہے اس کو امام راضی کو اللہ نے گفتگو کی بڑی صلاحیت دی تھی امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کے اوپر رد لکھا ہے چھ بڑی بڑی جلدیں ہیں اور اس کا نام کیا بیان القویس جہمیہ جب انسان امام تیمیہ رحیم اللہ کی کتاب پڑھ لیتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ راضی کی تو سب باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں وہ تو عقلی دلیل پہ مبنی ہیں قرآن کے مقابلے میں حدیث کے مقابلے میں عقلی دلیل دیے گئے ہیں اور اگر کہیں قرآن و حدیث کی دلیل دی گئی ہے تو وہاں پہ بھی تعویل سے اور مجاز سے کام لیا گیا ہے تو امام تیمی رحمہ اللہ نے یہاں پہ واضح کیا کہ بالکل انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے جب نیکا مال بجالاتا ہے اپنے دل کے ساتھ اور اپنی روح, اور روح کے ساتھ, ساتھ تو ان تقرر تقرر حیدران اچھا پہلا مسئلہ تھا انسان کا قریب ہونا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ میرے ایک بارش قریب ہوتا ہے میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ بھی بندے کے قریب ہوتے ہیں جی ہاں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کے قریب ہوتے ہیں اچھا اس کی تفصیل کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے ایمان ہمارا ایمان ہے جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جی اور ان میں کوئی کمزوری نہیں ہے جی اور ہم اللہ کے ہاتھوں کو تشبیح نہیں دیتے مخلوق کے ساتھ جی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بندوں کی طرح ہیں. جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے خالق کے شاید نشان ہیں جی. ہر عیب سے پاک ہر کمزوری سے پاک ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے اس کی جی. قیفیت کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے جی. جیسے ہم یہ کہتے ہیں جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخاری شیف کے حدیث کا مفہوم جی. ہے جی. اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے جی. رات کے آخری تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ دنیا پہ آتے ہیں جی. اور آواز لگاتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ آتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کا آنا مان لیا کو صف ان بنائی ہوئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آئے گا جیسے آپ نے وہ آنا مان لیا کے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے لیکن اللہ کا قرب کیسے یہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے قریب ہوتے ہیں البتہ اللہ کا قرب جو ہے اس کے بارے میں امام رحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہر انسان کے لیے نہیں ہے اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے جی. اللہ کا کے قریب نہیں ہوتا جی. اللہ قریب ہوتے ہیں ان کے جو اللہ کے قرب کے حقدار ہیں عظیم لوگ مثال کے طور پہ عبادی قریب اجیب ادا الا دہانی جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کا قرب جو ہے وہ اللہ تعالی کے خاص بندوں کے لیے ہے ہر بندے کے لیے نہیں, نہیں, نہیں ہے تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ جو میرے قریب ہو ایک میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ہاتھ کہ جو اللہ کے قریب ہو رہا ہے نیکمال بجا کر اللہ کا خاص بندہ ہو گیا تو ان کو اللہ کا قرب ملتا ہے وہ ان تقرر رب علی گرا بان اگر وہ میرے قریب ہوتا ہے ایک ہاتھ تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں دو ہاتھ دو گس۔ ان اتانی یمشی ات ہر اگر میرے پاس وہ آتا ہے چلتے ہوئے تو میں اس کے پاس آتا ہوں دوڑتے ہوئے اچھا جی اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس آتا چلتے ہوئے میں اس کے پاس آتا ہوں دوڑتے ہوئے جی. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی بندے کے پاس آتے ہیں دوڑتے ہوئے کیسے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہمیں بتایا نہیں گیا لیکن جو الفاظ کہے گئے ہیں ان کو اوپر ہمارا ایمان ہے نہ الفاظ ماننے سے انکار کریں گے نہ الفاظ کا معنی ماننے سے انکار کریں گے البتہ اللہ تعالیٰ کے دوڑ کر آنے کی کیفیت بیان نہیں کریں گے نہ کوئی تفصیل بیان کریں گے اور نہ اس کو بندے کے دوڑنے سے تشویح دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ آئیں گے اللہ تعالیٰ آتے ہیں دوڑتے ہوئے کیسے اللہ بتر جانتا ہے ہم نہیں ماشاء ماشاءاللہ عظیم لوگ ہیں جو اب تک اس دورے میں شریک ہیں جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اب دیکھیں جو آج میں گفتگو کر رہا ہوں یہ عام لوگوں کے مدرس میں اتنی تفصیلی گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے جی لیکن مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو میری گفتگو سن رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جی یہ احادیث کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ صحیح عقیدہ کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں اس لیے میں تھوڑی سی یہ گفتگو کر رہا ہوں جی اور آدیش بھی ایسی ہیں یہ آدیش میں پیش کر رہا ہوں پبلک کے سامنے پیش کرنا ویسے مشکل ہے جی اے اب ہم بڑھتے ہیں اس آدیش کی اس کے بعد ہے نو سو انتالیس اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں رویت کیا ہے اگر آپ میں سے کوئی مایوس ہو رہا ہے یہ گفتگو سن کر اور پریشان ہو رہا ہے تو میری درخواست ہے کہ وہ مایوسی سے باہر نکلے اور پریشانی کو ذہل کرے کیوں؟ کیوں اس وقت ہم خاص اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے بہتر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی کہ جس گفتگو کا تعلق خود اللہ تعالیٰ سے ہو اللہ کے ناموں سے ہو اللہ کی صفات سے ہو اللہ کے تعارف پہ مبنی وہ گفتگو ہو اس سے بہتر گفتگو کیا ہو سکتی ہے تو جناب ابو حا کہتے ہیں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے 99 نام ہیں سو لیکن ایک ایک کم سو من احسا جو ان کو شمار کر لے گا جو ان کو یاد کر لے گا داخل الجنہ وہ کہاں داخل ہوگا جنت, جنت, جنت میں, میں, میں, میں داخل ہوگا لو جی پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نام کتنے ہیں تو عام طور پہ جب میں یہ سوال کرتا ہوں تو جواب آیا کرتا ہے اللہ کے ننانوے نام ہے جبکہ یہ جواب غلط اللہ ہے بے شمار, بے شمار صحیح بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار لا تعداد ہم نہیں جانتے کتنے اللہ کے نام نہیں تو پھر اس عدیز کا مطلب کیا م. ہے اگر اللہ کے نام صرف اگر اللہ کے نام بے شمار ہیں تو اس میں سے کوئی ننانوے نام جی اس عدیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ان ناموں میں سے ننانوے نام جو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام 99 ہی ہے اور 99 سے اوپر نہیں گئے اس موقف کی تائید میں مزید ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ وہ حدیث ہے جس کو امام احمد اور امام بین احبان وغیرہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں پریشانیوں والی دعا ٹینشن جی والی دعا اللہ منی آبدو کا وبن و آبدی کا وبن و امتی کا بڑی شاندار دعا ہے حسن میں موجود ہے اسے یاد کرنا چاہیے جی اس دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ نبی علی السلام نے جب وہ دعا سکھائی اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا جائے کہ اس الو کا بالکل لسمن ہو الکھ اہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تو سے مانگ رہا ہوں دعا کر رہا ہوں اور تجھ سے سوال کرتے ہوئے تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے رہا ہوں تجھے واسطہ تیرے کتنے ناموں کا دے رہا ہوں تمام یہ نکال نکالوے ناموں کا تمام ناموں کا اور آگے کیا کہا چاہے وہ نام نے اپنے کسی بندے کو سکھا دیے وہ نام تھی نے اپنی کسی کتاب میں نازل کر دیے وہ نام ہوں جو تیرے پاس علم غیب میں ہیں ہے نے کسی کو نہیں دیے اب استا اثر تبھی علم لگئی بھی تجھے میں ان ناموں کا بھی واسطہ دے رہا ہوں جو غیب میں ہے تیرے پاس ہیں تھی کسی کو نہیں بتایا ان نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو نبی. نہ کسی کتاب میں نازک کیے جی. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں جی. تو اللہ تعالی کے 99 نام ایک کم سو جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کون سے ہیں اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس کو امام ترمدی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں اس میں اللہ کے انانوے ناموں کا تذکرہ آیا ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پھر نانوے نام ہمیں کہاں سے ملیں گے یہ انوے نام جمع کرنے کے لیے بہت سے علماء کے نے محنت کی ہے انہوں نے قرآن و حدیث سے یہ نام اکٹھے کیے ہیں اور اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پاک و ہند میں قرآن کریم کے کئی نسخوں کے آغاز میں اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں جی. ان میں سے کئی ایسے نام ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں دعوی کیا گیا وہ اللہ کے نام ہے جی. لیکن وہ اللہ کے نام ثابت جی. نہیں ہے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ستار لے لیں آپ ستار اس کو شمار کیا تھا اللہ کے ناموں میں جب اللہ کے نام یہ نہیں ہے اس کی جگہ پہ اللہ کے نام ہے ستیر ایسے ہی رشید اس کو اللہ کے ناموں میں شمار کی جاتا ہے جب کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ہو تو اس لیے اس معاملے میں کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے شیخ ابن اسمین رحمہ اللہ نے اللہ کے نام جمع کیے ہیں اور وہ ایک اچھی کوشش ہے ان ناموں پہ اعتماد کسی حد تک کیا جا سکتا ہے ویسے بھی اللہ کے نام جو ساٹھ سترے وہ تو ایسے ہیں جن کے اوپر تقریباً سب کا اتفاق ہے جو آخری رہ جاتے ہیں بیس پچیس ان میں اختلاف شروع ہوتا ہے تو یہ نام جمع کرنے کے لیے کوشش کرنا وہ بھی سواب ہے اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ وہ ترمزی وادی روایت ضعیف ہے پھر ہمیں ننانوے نام دیں تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے محنت کریں آپ شیخ ابن حسمین نے وہ نام جمع کیے ہیں جیو. وہ آپ کسی عالمی دین سے رابطہ کر لیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے جی. اور مجھے یاد رہا تو شاید میں, اندر کی میں بتاؤں کہ وہ کہاں اے, کس اے, جی. کتاب سے ملیں گے اور کس جگہ انہوں نے جمع کیے ہیں. جی. تو من احسا دخل جن اب سوال ایک اور یہ ہوگا کہ جو یہ نام یاد کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ کسی کو یہ نام, نام میں یاد کروا دیں تو جنت میں گیا نمازیں پڑے نہ پڑھے شرک کرتا رہے ایسی بات نہیں ہے من احسا کا مانا کیا ہے کہ جو ان کو یاد کرے ان کی حفاظت کرے یعنی کہ یہ الفاظ بھی آتے ہوں اور ان کا معنی بھی معلوم ہو اور عمل بھی اس کے مطابق ہو مثال کے طور پہ اللہ کے نام ہے وہاب تو آپ کو پتا ہو اس کا معنی کیا ہے تو معنی کیا ہے بہت دینے والا داتا ان کے اب آپ کا کیتا ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والا اللہ ہی ہے اگر کسی کا کیتا یہ ہے کہ قبر والے بھی اولاد دیتے ہیں فوج سدگوان بھی اولاد دیتے ہیں شیخ ابد الکا دانی رحم اللہ بھی اولاد دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں مانتا چاہے وہ اسے زبانی یاد کیے ہوئے ہو خالق آپ کا قیدا کیا ہو خالق کون ہے اللہ تعالیٰ جی. راز کون ہے اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ کے ناموں کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اللہ کے کئی نام وہ ہیں جن کے استعمال صرف اللہ پہ ہوتا ہے ان میں سے یہ رزاق ہے خالق ہے جی. تو یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو صرف اللہ پہ استعمال ہو سکتے ہیں جی. اور کچھ ایسے نام ہیں جو غیر اللہ پہ بھی استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پہ سمیع اللہ بھی سمیع ہے بندہ بھی سمیع ہے فج اللہ سمیع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بندے کو سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا سننے والا بھی دیکھنے والا بھی اللہ بھی بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے لیکن یہ الفاظ کی حد تک اشتراک ہے یعنی کہ اللہ بھی سمیع بندہ بھی سمیع لفظوں کی حد تک ہے مانا کے لحاظ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ازل سے اب تک سننے والے اور اللہ تعالی کی کوت سماعت کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی کبھی بھی اس میں نقص نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی کوفت سماعت غیر محدود ہے ہر آواز کو سنتے ہیں کسی بھی زمان میں ہو ایک ہی وقت میں سب کی سن رہے ہیں اور انسان کیا ہے جب وہ مر جائے گا تو نہیں سنے گا بڑھاپے میں بھی کووت سماعت اس کی متاثر ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے جب جوان ہے تب بھی ایک کمرے کی آواز کو سنے گا ساتھ والے کمرے کی آواز کو نہیں سن سکے گا اور کان کبھی خراب ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہم آفری فی, فی سمی اللہ آفری فی بسلی لا الہ الا انتا یا اللہ مجھے آفیت دے پورے جسم کے لحاظ سے اور خصوصاً کے لحاظ سے مجھے افیعت دینا کہیں میری سماعت کو چھین نہ دے اور پھر جب چھوٹا ہوتا ہے بالکل چھوٹا تب بھی اس کی قبط سماعت نہایت محدود ہوتی ہے جی اور کئی پیدا ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ شروع سے نہیں سنتے تو یہ انسان ہے سمیع تو اللہ تعالی کا نام کامل و مکمل اللہ کی صفات کامل و مکمل جی ان میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمزوری جی جی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے نہیں تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ کے اوپر بولے جاتے ہیں بندوں کے اوپر بھی ان میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے مانا کے لحاظ سے مفوم کے لحاظ سے تو من احساط اخر جنا جو ان ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا کیا مطلب پھر اس کا کہ الفاظ بھی آتے ہوں معنی مفوم بھی جانتا ہو اور زندگی بھی ان ناموں کے مانو مفہوم کے مطابق گزار رہا ہو اس کے بعد حدیث نمبر 940 سو چالیس نائن فور زیرو میم اس حدیث کو رویت, رویت, رویت کرنے والے جبی. امام کو نہیں امام, امام مسلم بخلی. انعبی سعید الخضری یہ قال رویت ہے جناب ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ کہتے ہیں خرج معاویت علی حلقت في المسجد معاویہ نکل کر آئے مسجد میں لگے ہوئے ایک حلقے کی طرف مصر نبی میں ایک حلقہ قیم تھا جی لوگ مجلس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے جنابی امیر معاویہ جب آئے تو ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے فقالا اور یہ معاویہ کون ہے؟ معاویہ بھی جی ہیں؟ معاویہ ابی عبو صفیہ ہیں جو ہمارے چھٹے خلیفہ راشد ہیں جن کا اللہ نے بڑا مقام دیا جی ہے اس لحاظ سے کہ نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی وحی کے قاتبین میں شامل جی ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ آپ کے یعنی کہ سالے بھی لگتے ہیں جی آپ کی وائف حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بلو بائی, بائی ہیں اور پھر ان کے لیے اللہ کے رسول علی اللہ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی جی شیف کی حدیث جی اللہم جعلو حادی جی اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے اور ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور پھر یہ اس حدیث کا بھی مستاک ہے جس میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ سمندری جہاد کریں گے وہ کیا ہیں ان کو بخشش ملے گی بخشش. یعنی کہ وہ بشور و معروف حدیث ہے اس کا, اس کا بھی, اے, وہ بحری, وہ بحری سفر تیار کرنے والے وہ بحری بیڑا تیار کرنے والے امیر معاویہ جی. رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ جامع امیر معاویہ مسجد میں لگے ہوئے کھلکے کے پاس آئی فقار نے تو کہا ما ادرسکم سکم تمہیں کس چیز نے یہاں پہ بٹھا رکھا ہے تم لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے لو تو وہ بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے جلس نذکر اللہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اللہ, اللہ, کا؟, اللہ کا ذکر اچھا یہاں پہ ابھی ایک مسئلہ یہ بن رہا ہے تہری حدیث میں بھی نو سو جو تھی اور اس حدیث میں بھی کہ کیا اللہ کا اجتماعی ذکر کرنا ٹھیک ہے ایک ہے اجتماعی ذکر قرآن سیکھنا سکھانا جی. ترجمہ سیکھنا یہ تفسیر سیکھنی یہ تلاوت سیکھنی بالکل صحیح ہے اور ایک ہے عبادت قرآن سیکھنا سکھانا اس کے حکام و مسائل سیکھنے جی. یہ بھی بالکل صحیح ہے اور ایک یہ کہ آپ خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہیں سب ایک مسجد جی. میں بیٹھے خطبہ جی. جمعہ سن رہے ہیں جی. عید کے خطبہ سن رہے ہیں درس سن, جی. سن رہے ہیں آپ تفسیر جی. کا درس عدیز کا درس جی. یہ کیا اجتماعی ذکر کی شکلیں ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ جناب والا ایک گروپ بنایا جائے اس کا ایک امیر بنے اور وہ باری باری سے سے کہ تم کہو سو دفعہ سبحان اللہ تم کہو تم کہو اور ہر کوئی گن رہا ہو کنکریاں پاس پڑی ہو یا اس قسم کی کوئی اور جدید تصویر پڑی ہو جس کے ذریعے گنا جا رہا ہو تو یہ انداز جو ہے اجتماعی ذکر کا یہ درست نہیں ہے صحابہ کرام نے اسے غلط قرار دیا ہے مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسا ذکر کرنے والوں کو ڈانٹا تھا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جناب کہنے لگے آ اللہ اللہ تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ تمہیں اسی چیز نے بٹھایا ہوا ہے تم نہیں بیٹھے ہوئے ہو مگر اسی لیے کس کے لیے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے قَالُوا وَاللَّهِ مَا عَدْلَسْنَا إِلَّا دَاكَ وہ کہلنے کی قسم ہمیں نہیں بٹھا رکھا مگر اسی چیز نے کسی چیز نہیں اللہ کے ذکر نہیں قَالَ تو فرمانے لگے جنب امیر معاویہ اما بالبات یہاں سے سن لو توجہ سے سن لو خبردار اِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُحْمَتًا لَكُمْ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی شک و شباہ ہے جو میں نے قسم لی ہے کہ تم قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پہ کوئی شک و شبہ ہے۔ وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل عن حديث اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں میرے مقام و مرتبہ پہ ہو۔ اور وہ حدیث بیان کرنے کے لحاظ سے مجھ سے کم ہو. جی یعنی کہتے ہیں میرا مقام و مرتبہ تو بہت تھا اللہ کے کی ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے کہ میری وائف میری بہن اللہ کے رسول کے گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی یعنی کہ اس کی وجہ سے میں جب چاہوں اللہ کے رسول سے مل سکتا ہوں جی ان کے گھر میں جا کے ملاقات کر سکتا ہوں جی اس لحاظ سے میری حدیثیں بہت زیادہ ہونی چاہیے جی جی لیکن میری حدیثیں کم ہے کہنا چاہتے ہیں کہ اب جو میں حدیث بتا رہا ہوں تو سو سن کے بتا رہا ہوں کون جی. سی ہوں رہے کہ کوئی نہیں تھا جو اللہ کے رسول علیہ ہاں میرے مقام و مرتبہ پہ ہو مجھ سے کم ہو حدیثوں کے لحاظ سے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہلکے کے پاس نکل کر آئے جی. اپنے گھر سے آئے جی. اور آپ کے ساتھیوں نے مسجد میں ہلکا کیمپ کیا ہوا تھا جی. وہاں پہ آ گئے تو آپ نے فرمایا ما تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو جانکول اللہ انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ونحمده علی علی اسلام اور اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا بیان کر رہے ہیں اس بات پہ اللہ نے ہمیں اسلام لانے کی توفیق دی ہدایت دی, دی, دی, دی ومن من اور ہم پہ احسان کیا یعنی کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی ہم دو نہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا اور ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا قال تو آپ نے کہا اللہ اللہ کا اللہ کی قسم تمہیں نہیں بٹھا رکھا مگر اسی چیز نے چیز نے اللہ کے ذکر نے اللہ کی ہم دو سنا نے اللہ کی قسم ہمیں نہیں بٹھایا ہم اسی چیز کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ, کا اللہ کی ہم بیان کریں اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر کرے تو فرمایا نبی اسلام نے اس موقع پہ خبردار میری بات یان سے سن لو بے شک میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پہ کوئی شک و شبہ ہے ولا اتانی اطاانی جبریل لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے نے مجھے بتایا ہے ان اللہ تمہارے ذریعے فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہو اللہ کا ذکر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارا ذکر اور تم اتنے پسند آئے ہو کہ اللہ تمہارے ذریعے فرشتوں پہ فخر کر رہا دلیا. ہے انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں تو اس سے ذکر کی فضیلت معلوم ہوئی ذکر کی شان معلوم ہوئی اس کا مقام معلوم ہوا اور یہ پتا چلا کہ نبی علی سات نے ان سے قسم لی تھی آپ کو ان پہ کچھ شک نہیں تھا لیکن ایک عظیم خوشخبری دینا چاہتے تھے اس کی تمہید آپ مانگ رہے تھے اور یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ نے صحابہ صاحب سے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کی حمد و دوست بیان کرنے کے لیے یہی حدیث اب نسائی شریف میں آتی ہے تو وہاں پہ یہ لفظ آتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی ہم بیان کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام لانے کی توفیق بخشی اور اس, اس اللہ اور اللہ تعالیٰ کی و سنا اس بات پہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے آپ کو بھیج کر یعنی کہ آپ رسول بنے ہیں ہمارے جی آپ جی ہمارے لیے ہادی رہبر و رہنما بن کر آئے ہیں جی ہم جی اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں اس نعمت پہ بھی اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور واقعی نبی علیہ السلام کی آمد اور آپ کی بے اور آپ کی نبوت ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا, دو دو بڑا کے اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے بہت بڑا احسان کیا ہے دو دو لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں انہوں نے اس عدیز کو دلیل بنایا ہے عید میلاد النبی منانے کے لیے کہ دیکھو جی صحابہ کے ملاد میلاد منا رہے تھے افسوس کا مقام ہے اس میں ملاد منانے والی کون سی بات ہے جی ان کے نام اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے نام پہ احسان کیا اللہ کے نبی کے ذریعے جی صلی اللہ علیہ وسلم جی کہتے ہیں اسے ملا ثابت ہو گیا تذکرہ کر رہے بھئی ہم تو نبی علیہ سلط اسلام کا تذکرہ اور آپ کی تعلیمات پورا سال بیان کرتے ہیں جی ہر وقت بیان کرتے ہیں اب بھی یہ درس آپ کے عادی کا درس ہے جی لیکن عید میلاد النبی آپ مناتے ہیں بارہ نبی الاول کو ایک خاص دن تو کیا اس خاص دن کو منانا اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ اس خاص دن کو منانا یہ ثابت ہے یہ بتائیں آپ باقی نبی علیہ سب سے ہم کا تذکرہ کرنا بہت اچھی بات ہے صحابہ کرام بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں اور اس سے عید میلاد النبی کیسے ثابت ہو گئی عید میلاد النبی تو یہ ہے کہ بارہ نبی الاول کو آپ کے نام پہ دن منانا اس دن آپ ہی کے تذکرے کرنے جنگیاں لگانا چراغاں کرنا وغیرہ وغیرہ اس دن کو خاص کر دینا جشن کے طور پہ منانے کے لیے جیسے عید الفطر ہوتی عید عید ہوتی یہ یہ کہاں پہ آیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی عادیث سیکھنے کی اور صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق دے عقائد صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے وہ آخر الحمد اللہ رب العالمین